اس لفظ کا مجازی استعمال ہے نہ کہ اصل لغوی معنی یہاں یہ لفظ انگریزی لفظ ٹو ریکال کے معنی میں مستمل ہوا ہے یعنی کسی کو اس کے منصب سے واپس بلا لینا کیونکہ بنی اسرائیل صدیوں سے مسلسل نافرمانیاں کر رہے تھے بار بار کی تنبیہوں اور فرمائشوں کے باوجود ان کی قومی روش بگڑتی ہی چلی جا رہی تھی پیدر پے کئی انبیاء کو قتل کر چکے تھے اور ہر اس بندہ صالح کے خون کے پیاسے ہو جاتے تھے جو نیکی اور راستی کی طرف انہیں دعوت دیتا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر حجت تمام کرنے اور انہیں کا آخری موقع دینے کے لیے حضرت عیسیٰ اور حضرت یاحیہ علیہ السلام جیسے دو جری القدر پیغمبروں کو بیک وقت مبوس کیا جن کے ساتھ معمور من اللہ ہونے کی ایسی کھلی کھلی نشانیاں تھیں کہ ان سے انکار صرف وہی لوگ کر سکتے تھے جو حق و صداقت سے انتہا درجے کا اناد رکھتے ہوں اور حق کے مقابلے میں جن کی جسارت تو بے باقی حد کو پہنچ چکی ہو مگر بنی اسرائیل نے اس آخری موقع کو بھی ہاتھ سے کھو دیا اور صرف اتنا ہی نہ کیا کہ ان دونوں پیغمبروں کی دعوت رد کر دی بلکہ ان کے ایک رئیس نے الل اعلان حضرتیا علیہ السلام جیسے بلند پایا انسان کا سر ایک رقاصہ کی فرمائش پر قلب کرا دیا اور ان کے علماء و فقہ نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومی سلطنت سے سائے موت دلوانے کی کوشش کی اس کے بعد بنی اسرائیل کی فرمائش پر مزید وقت اور قوت صرف کرنا بالکل فضول تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو واپس بلا لیا اور قیامت تک کے لیے بلی اسرائیل پر ذلت کی زندگی کا فیصلہ لکھ دیا یہاں یہ بات اور سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن کی یہ پوری تقریر دراصل عیسائیوں کے عقیدہ الوہیت مسیح کی تردید و اصلاح کے لیے اور عیسائیوں میں اس عقیدے کے پیدا ہونے کے اہم ترین اسباب تین تھے ایک حضرت مسیح علیہ السلام کی اجازی ولادت دو ان کے سریح محسوس ہونے والے معجزات تین ان کا آسمان کی طرف اٹھایا جانا جس کا ذکر صاف الفاظ میں ان کتابوں میں پایا جاتا ہے قرآن نے پہلی بات کی تصدیق کی اور فرمایا کہ مسیح کا بے باپ پیدا ہونا میز اللہ کی قدرت کا کرشمہ تھا اللہ جس کو جس طرح چاہتا ہے پیدا کرتا ہے یہ غیر معمولی طریق پیدائش ہرگز اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ مسیح خدا تھا یا خدائی میں کچھ بھی حصہ رکھتا تھا دوسری بات کی بھی قرآن نے تصدیق کی اور خود مسیح کے معجزات ایک, ایک کر کے گنائے مگر بتا دیا کہ یہ سارے کام اس نے اللہ کے اذن سے کیے تھے بے اختیار خود کچھ بھی نہیں کیا اس لیے ان میں سے بھی کوئی بات ایسی نہیں ہے جس سے تم یہ نتیجہ نکالنے میں کچھ بھی حق بجانب ہو کہ مسیح کا خدائی میں حصہ اب تیسری بات کے متعلق اگر عیسائیوں کی روایت سرے سے بالکل ہی غلط ہوتی تب تو ان کے عقیدہ الوہیت مسیح کے تردید کے لیے ضروری تھا کہ صاف صاف کہہ دیا جاتا کہ جسے تم الہ اور ابن اللہ بنا رہے ہو وہ مر کر مٹی میں مل چکا ہے مزید اطمینان چاہتے ہو تو فلا مقام پر جا کر اس کی قبر دیکھ لو لیکن ایسا کرنے کے بجائے قرآن صرف یہی نہیں کہ ان کی موت کی تصریح نہیں کرتا اور صرف یہی نہیں کہ ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے جو زندہ اٹھائے جانے کے مفہوم کا کم از کم احتمال تو رکھتے ہی ہیں بلکہ عیسائیوں کو الٹا یہ اور بتا دیتا ہے کہ مسیح سرے سے صلیب پر چڑھا ہی نہیں گئے یعنی وہ جس نے آخری وقت میں ایلی ایلی لما شبکتانی کہا تھا اور وہ جس کی صلیب پر چڑھی ہوئی حالت کی تصویر تم لیے پھرتے ہو وہ مسیح نہ تھا مسیح کو تو اس سے پہلے ہی خدا نے اٹھا لیا تھا اس کے بعد جو لوگ قرآن کے آیات سے مسیح کی وفات کا مفہوم نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ دراصل یہ ثابت کرتے ہیں کہ اللہ کو صاف سلجی ہوئی عبارت میں اپنا مطلب ظاہر کرنے تک کا سلیقہ نہیں ہے ذالک اور تیری پیروی کرنے والوں کو قیامت تک ان لوگوں پر بالا دست رکھوں گا جنہوں نے تیرا انکار کیا ہے انکار کرنے والوں سے مراد یہودی ہیں جن کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایمان لانے کی دعوت دی اور انہوں نے اسے رد کر دیا بخلاف اس کے پیروی کرنے والوں سے مراد اگر صحیح پیروی کرنے والے ہوں تو وہ صرف مسلمان ہیں اور اگر اس سے مراد فل جملہ آن جناب کے ماننے والے ہوں تو ان میں عیسائی اور مسلمان دونوں شامل ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِن نَاصِرِينَ جن لوگوں نے کفر و انکار کی رویش اختیار کی ہے انہیں دنیا اور آخرت دونوں میں سخت سزا دوں گا اور وہ کوئی مددگار نہ پائیں گے الَّذِينَ آمَنُوا الصَّالِحَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْظَالِمِينَ. اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا ہے انہیں ان کے اجر پورے پورے دے دیے جائیں گے اور خوب جان لے کے ظالموں سے اللہ ہر کس محبت نہیں کرتا مین الکھ یہ آیات اور حکمت سے لبریز تذکرے ہیں جو ہم تمہیں سنا رہے ہیں خلق قَالَ لَهُ كُنْ فون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 الفق من ربك فلا تکن من یہ اصل حقیقت ہے جو تمہارے رب کی طرف سے بتائی جا رہی ہے اور تم ان لوگوں میں شامل نہ ہو جو اس میں شک کرتے ہیں یہاں تک کہ تقریر میں جو بنیادی نکات عیسائیوں کے سامنے پیش کیے گئے ان کا خلاصہ ترتیب پہلا امر جو ان کے ذین نشین کرنے کی کوشش کی گئی ہے یہ ہے کہ مسیح علیہ السلام کی علویت کا اعتقاد تمہارے اندر جن وجوہ سے پیدا ہوا ہے ان میں سے کوئی وجہ بھی ایسے اعتقاد کے لیے صحیح نہیں ہے ایک انسان تھا جس کو اللہ نے اپنی مسلحتوں کے تحت مناسب سمجھا کہ غیر معمولی صورت سے پیدا کرے اور اسے ایسے معذے عطا کرے جو نبوت کی سریع علامت ہو اور منکرین حق کو اسے صلیب پر نہ چڑھانے دے بلکہ اس کو اپنے پاس اٹھا لے مالک کو اختیار ہے اپنے جس بندے کو جس طرح چاہے استعمال کرے محض اس غیر معمولی برتاؤ کو دیکھ کر یہ نتیجہ نکالنا کیسے صحیح ہو سکتا ہے کہ وہ خود مالک تھا یا مالک کا بیٹا تھا یا ملکیت میں اس کا شریک تھا دوسری اہم بات جو ان کو سمجھائی گئی ہے وہ یہ ہے کہ مسیح جس چیز کی طرف دعوت دینے آئے تھے وہ وہی چیز ہے جس کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دے رہے ہیں دونوں کے مشن میں یک سر منہ فرق نہیں ہے تیسرا بنیادی نقطہ اس کا یہ ہے مسیح کے بعد ان کے ہواریوں کا مذہب بھی یہی اسلام تھا جو قرآن پیش کر رہا ہے بعد کی عیسائیت نہ اس تعلیم پر قائم رہی جو مسیح علیہ السلام نے دی تھی اور نہ اس مذہب کی پیرو رہی جس کا اتباہ مسیح کے ہواری کرتے تھے فَمَن حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْ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 مسیحت کے مختلف عقائد میں سے کسی کے حق میں مسیحت کے مختلف عقائد میں سے کسی کے حق میں بھی وہ خود اپنی کتب مقدسہ کی ایسی سند نہ پاتے تھے جس کی بنا پر کامل یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتے کہ ان کا عقیدہ امر واقع کے عین مطابق ہے اور حقیقت اس کے خلاف ہرگز نہیں ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی تعلیم اور آپ کے کارناموں کو دیکھ کر اکثر اہل وقت اپنے دلوں میں آپ کے نبوت کے قائل بھی ہو گئے تھے کم از کم اپنے انکار میں متزلزل ہو چکے تھے اس لیے جب مجھ سے کہا گیا کہ اچھا اگر تمہیں اپنے عقیدے کی صداقت کا پورا یقین ہے تو آؤ ہمارے مقابلے میں دعا کرو کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لانت ہو تو ان میں سے کوئی بھی اس مقابلے کے لیے تیار نہ ہوا اس طرح یہ بات تمام عرب کے سامنے کھل گئی کہ نجرانی مسیحیت کے پیشوا اور پادری جن کے تقدس کا سکہ دور دور تک ربا ہے دراصل ایسے عقائد کا اتباع کر رہے ہیں ن کی صداقت پر خود انہیں کامل اعتماد نہیں لہو العزيز الفک یہ بالکل صحیح واقعات ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خداوند نہیں ہے اور وہ اللہ ہی کی ہستی ہے جس کی طاقت سب سے بالا اور جس کی حکمت نظام عالم میں کار فرما ہے فَإن تَوَلَّو فَإنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ پس اگر یہ لوگ اس شرط پر مقابلے میں آنے سے منہ موڑیں تو ان کا مفصد ہونا صاف کھل جائے گا اور اللہ تو مفصدوں کے حال سے واقف ہی ہے